اچھا یہ محیط الدائرہ کے حوالے سے کچھ اضافی کام ہے جو آپ ساتھ ساتھ کر لیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا یہ کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سولہ بحر ہیں سولہ تو سولہ بخرور کے لیے آپ کو اس کے سولہ اوزان یاد کرنے پڑیں گے سولہ اوزان تو وہ سولہ اوزان شعروں میں موجود ہیں وہ سولہ شعر یاد کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گا روزانہ کا بے شک ایک شعر یاد کریں ایک شعر روزانہ کا یاد رہا ایک ایک شعر کر کے دو تین ہفتوں میں آپ کے سولہ شعر پورے ہو جائیں گے وہ شعر آپ کو زبانی یاد ہوں گے تو آپ کو بہر پہچاننا بڑا آسان ہو جائے گا آگے آج جو ہم نے پڑھنا ہے دوائر کی فصل یہاں سے وہ قہروں کی وہ ترکیب شروع ہو رہی ہے پہلے دائرے میں وہ تین بہور ہیں طویل مدید اور بسیط ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ ساتھ ساتھ یاد کر لیں یہ شعر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں پہلا شعر طویر البحوری لہو فوا طویر لہو دون گہوری فوا له دون فضائم فرولن مفاعل فرولن مفاعل یہ طویل کا دوسرا فَاعِلٌ فلا ایک شعر روزانہ کا یاد کریں شیروں میں ذرا یہ ہے کہ آسانی رہ جاتی ہے حفظ کرنے میں نہب میر میں آپ نے وہ میاں تعمیر تیس شیروں میں زبانی یاد کی ہے اسی طرح یہ سولہ شیروں میں سولہ بخلور یاد ہو جائیں گے ہاں جی له دون البحِ فوا عل فرول علفر مفاعل عل مدیتی شعری اندی شفات فا علاطن فا علفا علاطو انبصیط الدہی مصطف علفا علمصطفی علفل عن البصیط لدی یبسۃ العمال مصطفی علفا علمص علن فاعل فعیلو بلکہ مصطفی علعیلو امالو نا فعیلو انََ البصیط لدہی یوب سعت العمال مصطف علعل مصطفی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں دیکھ لیں ٹائم کتنا زیادہ ضائع کر دیا آدھا پیڑ تختی کرنے آلو جاؤ تختی کا سبق حال ہے سبزی پھر سب کی ہوگی تختی جو بھی شعر پڑیں گے اس کی تختی کریں اچھا پچھلی فصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابیات جو ہیں یہ اجزاء سے مل کر بنتے ہیں اشعار اجزاء سے مل کر بنتے ہیں اور یا تو وہ خماسی اور صبائی اجزاء ملے جلے ہوں گے یا پھر اکیلے خماسی ہوں گے یا اکیلے صبائی ہوں گے خماسی اور صوبائی ملے جلے ہوں گے تو اس سے تین بحر بنتے ہیں طویل مدید اور وسیع اور اکیلے اگر خماسی ہوں گے تو اس سے دو بنتے ہیں متقارب اور متدارک متقارب اور متدارک اور اکیلے صوبائی ہوں گے تو اس سے باقی گیارہ بحر نکلتے ہیں وہ کیا ہیں وافر کامل حج، رجز، رمل سری، منصر خفیف مضارِ مختب مجتس ٹھیک ہے تو آج ہم انشاءاللہ شاء آگے پڑھیں گے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو شعر ہے اس کے دو مصرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں پہلے کو صدر اور دوسرے کو عجز پہلے کو صدر اور دوسرے کو عجز, عجز. کو دوسرے کو عجز. عجز. عجز کہتے ہیں اور صدر کا جو آخری حصہ ہے اس کو عروض اور عجز کا آخری حصہ اس کو ضرب کہتے ہیں صدر کے آخری حصے کو عروض اور عجز کے آخری حصے کو عرود. ضرب بولتے ہیں اور کبھی کبار یہ اس کے اجزاء کامل ہوتے ہیں پورے تو اس کو کہتے ہیں تام اور اگر اجزاء میں سے اس کا کچھ جوز جو ہے وہ کم ہو تو اس کو مجزو کہتے ہیں اور اگر شطر اس کا حساب ہلف ہو جائے دونوں بیتوں سے اس کو مشتور کہتے ہیں اور کبھی اس کے اجزاء کے دو سلوس وہ گر جاتے ہیں دو تیائی تو اس کو منہوک بولتے ہیں منہوک آج ہم نے پڑھنا ہے الفصل الخامس فی دوا ایری پانچویں فصل دوائر کے بارے میں وہ ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیں پھر مزید وضاحت ہو جائے گی پھر اس کی وضاحت کریں گے شعر سے یہ منحوق مجزو مشتور اس کی وضاحت تھوڑا سا پڑھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی تو کل پانچ دائرے ہیں اصلی اصلی دائرے کتنے ہیں پانچ اصلی دائرے کتنے ہیں پانچ ٹھیک ہے ان میں سے پہلا دائرہ ہے جس کو کہتے ہیں دائرات المختلف دائرات المخل وہ پانچ پورے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پانچ ہیں پانچ دائرے ہیں پہلا دائرہ ہے مختلف مختلف اس کو کیوں کہتے ہیں اس میں اجزا مختلف ہیں یعنی صبح اور خماسی ملے جلے آداب نے اس دائرے کا نام کیا رکھ دیا مختلف دیرے کا نام ہی ہم نے مختلف, مختلف رکھ دیا ٹھیک ہے اچھا اس میں سے تین بہر وہ آپ نے پڑھا ہے نا صباسی اور سبائی خباسی اور سبائی مل کے کتنے باہر نکلیں گے تین تین بخر ان میں سے پہلا بہر ہے طویل دوسرا مدید اور تیسرا وسیع طویل مدید اور وصيت بحر طویل کا وزن کیا ہے فرول مفاعى فرول مفاعى فرول مفع دو مرتبہ اور بحر مدید اس کا وزن ہے فٰلاطن فاعل فا عيلاطن فا علاطن فا عل اور تیسرا ہے بسیط بسیط مصطف عل علون مصطفیٰ علن یہ ایک مصرے کا وزن ہے ٹھیک جی. ہے دوسرا مصرع بھی اسی وزن پہ آتا ہے مصطفیٰ اعل فا عل ایک مرتبہ مصطفیٰ ایک مرتبہ فعل پھر ایک مرتبہ مصطفیٰ ایک مرتبہ فا یہ ایک مصرعہ ہو گیا دوسرے مصرعے کے لیے پھر اسی طرح مصطفیٰ فا مصطفیٰ فاعل یہ تین بنیادی بدن ہیں اس دائرے میں تین باہر ہیں طویل مدید اور بسیت طویل مدید اور بسیط پھر ان کو الٹ پلٹ کر کے بھی کچھ وزن بن جاتے ہیں دو باہر نکلتے ہیں اس دائرے میں سے مزید جس کو کہ محمل کہتے ہیں ایک ہے مفاعل فرولول فرول بہرِ طویل میں آپ نے پڑھا نا فرول الفا علفر وفاعل اسی کو الٹا کر دیا اسی کو کیا کیا ہے الٹا تو کیا ہو گیا فول پہلے تھا اس کو بعد میں لے آئے ہیں بس فرول ٹھیک ہے اور دوسرا ہے فعل فاعلاطن فاعل الفاع یہ مدید کا الٹ ہے یہ مدید کا اُلٹ ہے طویل کا الٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں مستطیل اور جو مدید کا الٹ ہے مقلوب اس کو کہتے ہیں ممتد ممتد ٹھیک <تصال> ہے سمجھ آ گئی اتنی بات کی اب یہ دیکھیں آپ کو دائرہ بنا کے دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر پڑھیں گے اس کے لیے جگہ صاف کرنی پڑے گی ایک لگائیں دائرہ اب مفعیل فلول مفاعیل اور فلول یہ دو لفظ لکھنے ہیں دو دو مرتبہ جس جگہ سے مردی شروع کر لیں کوئی پابندی نہیں یا آپ نے کون سا لفظ کہاں کوئی پابندی نہیں مثال کے طور پر ہم یا سے لکھنا شروع کرتے ہیں مفا ای لون ٹھیک ہے اسی سے تینوں نکلیں گے باہر یہ دائرہ ہے مفای کے آگے فرو لون ٹھیک ہو گیا پھر آگے اس کو الٹا کر کے لکھنا پڑے گا ساتھ مفا پھر آگے فعولن فعولن یہ دون ہیں فرولن اور ٹھیک ہے اور یہ ایک پے کا اب دیکھیں اس کو علامتیں دیتے ہیں متحرک ہے نا ایسے لائن لگائیں گے فا فارم متحرک ایسے لائن لگائیں اور علی ساکن ہے تو اس کے لیے دائرہ ثاکم کو ظاہر کرنے کے لیے بول دائرہ مطالعے کو ظاہر کرنے کے لیے لائن بھی متحرک ہے یا آ, یا, آ, دائرہ لگے گا چلو سارت <سر> <اے؟ سر> اس طرح کر لیتے ہیں متحرک کو دائرہ لگا دیتے ہیں اور اس کو لینا یہ دائرہ یہ دائرہ یہ ثاقب یہ دائرہ یہ ساکن یہ دائرہ نون ساکن فا پھر متحرک دائرہ عین بھی متحرک واؤ ساکن لام دائرہ اور نون پھر یہ ساکن ساکن دائرہ ساکن دائرہ دائرہ دائرا لڑے جی اب پڑھے اسے تاکہ ساتھ ساتھ سمجھیں الفصل الخامس سفید الدوائری پانچویں فصل ہے دوائر کے بارے میں قد جعلت العبر المدکورت سابقا سابقا جو بحرور ہیں ان کو بنایا گیا ہے بے اجزائی اجزاء ان کے اصلی اجزاء کے اعتبار سے فی خمسطی دوا پانچ دائروں میں نہیں ہے نہیں اصلی اجزاء کے اعتبار سے پانچ منہا دائرہ المختلف اس میں سے ایک دائرہ ہے مختلف کا سمیت کا دالی کا لختلافی اجزا اس کے اجزاء کے اس طرح ہونے کی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے لی انا خماسیہ و بادہ صباحیہ تن کیونکہ ان میں سے کچھ خماسی اور کچھ سباعی ہیں وہی اب مشتعملہ تن اللہ سراست یہ تین مستعمل بخرور پر مشتمل ہے پہلا ہے بحر طویل اس کا وزن ہے فرول مفا علفر مفا علًََََََََََ ٹھیک ہے مراتعینی دو مرتبہ یعنی کہ دو مرتبہ یہ ہوگا تو پورا شعر ہوگا نا ایک مرتبہ جو اس نے لکھا ہے یہ ایک مصرہ ہے اسانی بحر المدید دوسرا ہے بہر مديد وضن فاعلات فاعلاتن فاعل فاعلاتن عيلاۃ فاعل دو مرتبہ اسالث تیسرا ہے البحر البصیت وہ کیا ہے اس کا وضن ہے مصطف علف عل مصطف عل فاعل مراتعینی و یقرجو منہادی دائراتی بہران اس دائرے سے دو محمل بحر بھی نکلتے ہیں ان میں سے ایک اس کا وزن ہے مفاعل فرعل مفاعیل فرعلََََََََََََ دو مرتبہ وہ و مقلوب اور وہ طویل کا مقلوب ہے الٹ و یوسمی المستطیل اور بعض لوگ اس کا نام رکھتے ہیں بحر مستطیل و ثانی وضنح فاعل فا فاعل فاعلاطَََََََََََََ فاعل دو مرتبہ ہيں يہ طويل كا مقلوب ہے الٹ وہ يوسمى ہى بعد لوگ یہاں پہ فرش لکھا ہوا یعنی اہل فارس اس کا نام رکھتے ہیں بحر مستطیل اور دوسرے کا وزن ہے فاعل فاعلات فاعل فاعلات دو مرتبہ یہ مدید کا الٹ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ممتد یو قار الح المتو وہادان البحرانہ بحران لم یستم الحمل یہ دو بحر یعنی کہ مستطیل اور ممتد ایسے ہیں کہ عرب اس کو استعمال نہیں کرتے لیکن بعض مطاخرین نے قد ما لحا اس پر بھی نظم بنائی ہے کماسترا جس طرح کے تو قریب دیکھے گا وہ ہاد ہی صورت الدرۃ المختلف یہ مختلف دائرے کی صورت ہے وہ الم ان دور صغیرہ المرسوم ضمن ہاد ہی اور جان لو کہ یہ جو دائرے کے درمیان میں ضمن میں جو دائرے لگائے گئے ہیں عبارتن الحرف المتحر کا یہ متحرک حرفوں سے عبارت ہیں خطوط التی بینا عبارت ساکینہ اور یہ خطوط جو ہیں لائنیں جو کھینچی گئی ہیں یہ عروف ساکنہ پر دلالت کرتے ہیں وہاقدہ بقیتی بخی دوا ایری اور اسی طرح باقی دوائر میں بھی چلتا ہے آب یہ لی مدیدی شعری اندی صفاتن فَاعِلٌ فاً یہ لکھوایا تھا نا ادھر کیا فا نہیں دو لکھوایا نا وہ ہے دوسرا علی مدید شہری اندی شفاتوں فا لکھوائے ہیں مدید فاطو یہ ادھر ادھر دیکھیں مدید مدید کے لیے وزن لکھوائے تھے ہم نے فاۃۃ فا عل فا ٹھیک ہے فاعل فا اچھا کتاب والے نے کیا لکھا ہے کیا ہا اے ہا اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے شعر لکھوایا اس میں یہ چیز ساکت ہے اتنی یہی فرق ہے نا اس کی کوئی بات نہیں فی الحال آپ اس کو یہیں پہ رہنے دیں یہ بعد میں آپ کو بتائیں گے یہ اشعار میں کیا کچھ ہوتا, ہوتا ہے یود افی شعری مالا یود افیری باقی اس دائرے کو مزید کار کھولیں گے انشاءاللہ شاء آج ٹائم ہو گیا ہے